اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے یعنی جو انصاف کے دن کو کو ہیں اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناکار ہے جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں ہرگز نہیں بات یہ ہے کہ یہ جو آمالے بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے پھر یہ لوگ یقیناً جا داخل ہوں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے امال نامے علی میں ہوں گے تم کو کیا معلوم کہ الی کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا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 نہوک میں کچھ کام آئے بہت سے چہرے یعنی لوگ اس روز بھی ہوں گے اپنی محنت کے بدلے پر خوش بہشتے بری میں لغ بات نہیں سنیں گے اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے اور کٹورے کرینے سے رکھے ہوئے اور گاؤ تک یہ قطار کے قطار لگے ہوئے اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی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 تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے پھر ہمارے ہی ذم ان سے حساب لینا ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پجر کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور تاق کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں